صلی الرحمن ورحم اللہ صحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب سگنی موجود اور باقی مکتب میردانی شہر موجود بخاران گرام سب کچھ کہتے ہیں ہمارے سلسلہ دس بابو جہاد میں سے بابو جہاد کا درس نمبر تیرہ اور آخری درس ہے اور اس میں جو ہے کل کی بقیہ کا ایک حصہ ہے غنیمت کا اور اس کے علاوہ جو ہے باقی کے ساتھ جنگ کیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان لوات کے امام کے خلاف جو لوگ بغاوت کرتے ہیں ہم ہاں اس کے خلاف گروہی شکل میں آ کر امام سے جان لڑنے کے لاتے ہیں امام کے اس مقابلے میں آتے ہیں اور امام کے ساتھ تو برسر پیکار ہو جاتے ہیں ان کا شریعت میں کیا حکم ہے ان سے جنگ کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں دوسرا نقطہ یہ ہے تو یہ باب جہاد کا آخری درس سے فرماتے ہیں عاشتہ ولا احد ولاسلم احد اگر دشمن کے ساتھ جب آپ اگر مسلمان ہو جائے کوئی ایک ان کو میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے ہاں تو ما اللہ عرض ہے، تو پھر نہیں ہے اس کی زمین پر اللہ ما مگر وہی چیز اللہ عرض المسلمین جو مسلمانوں کے زمین پر ہے مساج ایک اہل کتاب سے آپ کا مسئلہ تھا جزیہ دے رہا تھا ہاں جو ابھی اہل کتاب تھا یہود نصارہ کی شکل میں جزیا دے رہا تھا لیکن وہی اہل کتاب آج مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے زمین پر بھی زوی زکوۃ وغیرہ یا ٹیکس وغیرہ مسلمانوں کی زمین پر اگر کوئی چیز ہے تو اس کے زمین پر ہوگا نیے تو نہیں ہے اور اُن پر الگ سے پھر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا ولا اسلم مگر مسلمان ہو جائے احد کوئی کوئی شاعت آل کتاب میں کوئی شاعت تو ماہ اعلیٰ عرضی تو نہیں ہے کوئی چیز اس کے زمین پر یعنی کوئی ٹیکس وغیرہ اضافی چارج یعنی چیزیں وغیرہ نہیں ہے اللہ ما مگر وہی ٹیکس وغیرہ یا زکوۃ وغیرہ جو اعلیٰ عرضِ المسلمین جو مسلمانوں کی زمین پر ہے یہ بات ختم ہے معاف ہوتی اسلامت اور وہ زمین جو اسلام کی حالت میں فتح کیا گیا مطلب کیا ہے مسلمانوں نے ایک کافر کے ایک ادا محلے پہ ایک اشعار پہ حملہ کیا تو اور انہیں دعوت دے دی دیا پہلے اسلام کی طرف حملہ کرنے کے دعوت دیا تو وہ سب مسلمان ہو گیا تو سمجھو وہ علاقہ فتح بھی ہو گیا اور ساتھ سے اسلام کے ساتھ فتح ہو گیا تو اس شرب میں پھر ان کے اوپر ان کی زمینوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے والا دری میں داخل ہو گیا دین اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ معاف ہوتی حد جو سرزمین فتح ہو جائے اسلام ان اسلام کی حالت میں یعنی وہ لوگ مسلمان ہو گیا جنگ کے ساتھ ساتھ تو ہماری دعوت پہ تو فلاں شعالم تو کچھ بھی نہیں ان پر نہ ان کے جانوں پر کوئی ٹیکس والا جیسے جزا والا ہے الا اللہ راضی اور ان کی زمینوں پر بھی کوئی جزا والا نہیں ہے ہاں البتہ مال مسلم مگر وہی ٹیکس والا جو مسلمانوں پر ہے اور ان پر کوئی ٹیکس والا لیتے ہیں اس علاقے میں حکومت کے اندر وَا اور مسلمانوں کی زمین پر اگر کوئی ٹیکس وغیرہ ہے تو وہ نئے مسلمان پر بھی ہے جو اسلام میں داخل, داخل ہو گیا ان کی زمین اور ان کے نفس پر ورنہ ان پر کوئی اضافی چارج نہیں ہے ٹیکس وغیرہ یہ بات ختم ہوا کہ نئے مطلب ہر وہ زمین جو پہلے کسی نے آباد کیا ہوا تھا کسی بھی بندے نے آباد کیا ہوتا ہے باخری پھر وہ خراب ہو گیا وہ غیر آباد ہو گیا ہاں جی بنجر ہو گئی وہ زمین فاہیا ہاں تو زمین کو آباد کیا غیر ومالکیا اس زمین کے مالک کے غیر نے اس کو آباد کیا بنجر ہو گیا تھا تو پہلے ایک دم بندے نے زمین کو آباد کیا تھا ہاں جی پھر وہ زمین جو ہے پڑا رہا ایک عرصہ اور وہ بنجر ہو گئی تو لیکن ہے کسی کی ملکیت میں تھا تو اس کو اب کسی دوسرے اس مالک کے غیر اگر اس کو آباد کرے تو اسی سرد میں فعال العامری تو وہ شادی نے زمین کو آباد کیا اس کے ذمہ ہیں اس کوہا اس زمین کا حصہ اللہ اس مالک کے لے یعنی پھر تو ممکن ہے کہ وہ زمین اس کا آباد کرے تو پھر 50 50 ہو جائے زمین کا آباد کرنے کے بعد کچھ ایسا اس معاصل مالک کا کچھ ایسا خود کا یا درخت لگا کے باغ بنائیں تو پھر درخت کو جو وہ باغ دو ایسا ہو جائے گا یا کوئی کھیتی بنائیں تو دو ایسا اس طرح جو اس علاقے میں جو حصہ بنتے کوئی کسی زمین کو آباد کرتے ہیں نا غیر آباد تو اس پہ مختلف مطلب علاقوں میں مختلف مطلب صورتیں ہوتی تو وہی صورت پہ اس, اس بارہ مالک کو اس کی زمین کا جو آپ نے آباد کرنے کے بعد بھی چونکہ زمین اصل میں اس کا آئے تو اس کو کچھ ایسا ضرور ملے گا تو اس یعنی زمین کا وہ ایسا جو اصل مالک کو ملے گا کچھ اس کو ضرور ملے گا کیونکہ آپ نے آباد کیا لہٰذا آپ کو بھی کچھ ایسا ملے گا زمین میں سواب جو کچھ آپ نے فصلیں بویا اور کچھ اس مالک کو ملے گا جو اصل مالک ہے تو آباد کرنے کے بعد جو ہے نا زمین میں سے کچھ ایسا اس کو ملے گا محمل بغات تو باغی باغی جو ہے وہ لوگ ہے تو مسلمان ہیں لیکن مضوعات کے امام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے ہاں جیسے معاویہ جو ہے اس کی جماعت جو ہے مولانا علیہ السلام کے حکومت کو تسلیم نہیں کیا اسلامی خلافت کو اور عالیہ کے مقابلے میں جہاں پہ آیا خوارش والے آیا جمل والے آیا تو ان اسی طرح کوئی بھی مسلمان مسلمہ حکومت کے خلاف کوئی باقی گروہ نکل جائے مسلمانوں کے اندر اس کا حکم بتا رہے امل بغات و بہار باقی لوگ جو مسلم، خود مسلمان ہیں لیکن وہ اس وقت کے حکومت کے خلاف کھڑے ہو گیا فیا جقی تعلوم تو ان کے ساتھ جان لڑنا واجب ہے وقت کے امام اور امام کے ساتھ جو لوگ ہیں جی عوام پر علاماً ان لوگوں پر ان کے ساتھ جان لانا واجب ہے کہ اجتماع شرائط الوع جو جس میں جہاد کے جہاد واجب ہونے کی شرائط پائے جاتے اجتماع جمع و جہ شرائط لوح جہاد واجب ہونے کی شرائط, شرائط جن میں پائی جاتی ہیں وہ سب جام پہ شامل شرح ان سب پر جنگ کرنا واجب ہے ان باقیوں کے ساتھ البتہ یہ وجوہات ان داح الامام اگر امام ان کو دعوت دے دے اس باغی گروہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے امام دعوت دے دے تو ہر وہ شاہ جس پر جہاد واجب ہونے کی شرائط پا جاتے ہیں ان سب پر اس میں شرکت کرنا واجب ہے اور من امر ہو یا خود امام حکم دے یا وہ شاہجش کو امام حکم دے امر اور امام کی لوگوں کو ان باغیوں کے خلاف جنگ کے لیے آپ عوام کو دعوت دے دیں بلکہ کسی کو حکم کرے ہاں جی بھائی آپ لوگوں کو ان باغیوں کے خلاف جنگ کے لیے دعوت دے دو ان کو بلاؤ بولے تو اسی سرب میں بھی چونکہ امام کے نائب نے آپ کو بلایا ہاں جی تو اس سربھ میں بھی آپ کو ایجابت کرنا ہوگا جن میں جہاد کے شرائط پائے جاتے ہیں خوب آگے فرماتے ہیں جب آپ ان کو دعوت دیں گے اسلام امام کی طرف تو فرماتے ہیں وہ یس ہو امام اور امام کی طرف جو وہاں ان سے جان لڑنے جائیں گے اور امام کے جو جانشین ہوں گے ان پر مصطاف ہے اللہ ہو اصرار کرنا ہر ممکن طریقے سے اسرار کریں فی دعوتیں ان کو بلانے میں علا امام, امام کی طرف ان کو ہر ممکن طریقے سے سمجھائیں کہ وہ امام کی طرف آ جائیں بغاوت نہ کریں اور تفریقے کا راستہ اختیار نہ کریں اسرار کریں ان کو دعوت دینے میں امام کی طرف اور ایک الگ گروہ نہ بنے اسلام کو پرغندر نہ کریں چنانچہ جو مولا مولانا علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ خوارش نے جب آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو بارہ ہزار کے طالب لشکر تھے آپ نے آپ کے مختلف بادشاہ ابن عباس خاروں کو بھیجا ان کو دعوت دیا اپنی طرف تو ان میں وہ لوگ نہیں مانے آخر میں علیہ السلام خود آئے آپ نے ان کو دعوت دیا تو تاریخ لکھتے تو بارہ ہزار میں سے آٹھ ہزار علیہ السلام کی طرف آیا باقی چار ہزار وہ مشر رہے علی کی مخالفت میں تو آپ نے اس چار سے جنگ کیا اور باقی جو ہے اور چار ہزار میں سے جس طرح مارخین لکھتے ہیں نو نفر کے علاوہ سب اجام مر گیا علیہ السلام کے ہاتھوں میں آپ کے فرش کیا ہاتھوں اور علیہ السلام کے لشکر میں سے صرف نو نفر شہید ہو گیا تو اس طرح جو ہے جب وہ نہیں مانتے ہیں وہ کے امام بھی ان کو سمجھانے کے باوجود دعویٰ دینے کے باوجود پھر ان کے ساتھ جان لڑنا واجب ہو جاتی ہے تو فائن اللہ یہ سجیب ہو تو مصطعفِ اللہ کن کا کنفی دعوت ان کو دعوت دینے میں بلانے میں اللہ امام امام کی طرف اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جائے فائن اللہ یہ سجیب اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر فائی عجیب ہو ہے امام اور امام کے ساتھ جو عوام ہیں حکومت کے اندر مشاورتوں ان کے ساتھ شاؤں میں صبر کریں ڈر جائیں ان کے ساتھ جنگ میں حتیٰ یا پھر یہاں تک کہ وہ لوگ پلٹ آ جائیں امام کی طرح اب یہ اختالوجائے ان کو قاتل کیا جائے ہے یعنی ان کو قاتل کیا دو ہوتے ہیں ان کے لیے اب آگے فرماتے ہیں وہ دو ان کے ساتھ جنگ ہونے کی صورت میں اب اگر جو وہ ان کا انلیفیت اگر وہ ایک مضبوط گروہ رکھتے ہیں آج کل کے اصلاح میں نیٹ ورک رکھتے ہیں ان کا پیچھے سے تو فرماتے آپ فرماتے آج حصو تو پھر قاتل کرو حملہ کرو آلات جاری ان کے زخمیوں پر بھی ان کے زخمیوں کو بھی قتل کرو ان پر بھی حملہ کرو وعد بھی اور پیچھا کرو مدبری ان کے باغنے والوں کا بھی پیچھا کرو وقتلو اور قاتل کرو اشارہ ان کے عشیروں کو بھی قتل کرو اگر ان کا نیٹ ورد رکھتے ہیں اور ایک پیچھے مضبوط گروہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی آگے آیا ہے جنگ کے لیے ایسے صورت میں وینم تک اللہ حفیعت اللہ ان کا کوئی مضبوط نیٹ ورک نہیں ہے یہی چند نفر سامنے آیا یہی ہے اور ان کے پیچھے کوئی نیٹ ورک نہیں ہے تو کوئی مضبوط کوئی گروہ نہیں ہے فعال مضبوط گروہ کی شکل میں نہیں ہے فاق تصر و تفریح ان کے ساتھ جان میں اتفاق کرو الکشرحیم ان کو توڑنے پہ ان کے اجتماع کو و کے ان کو پراگندہ کرنے پہ ولاطل و پھر قاتل نہ کرو جری ان کے جو زخمی ہو گئے ان کو قاتل نہ کرو اور سارا ان کے عاصروں کو بھی قاتل نہیں کرو ولا تدبر اور پیچھا نہ کرو مدبن ان کے باغنے والوں کا بھی پیچھا نہ کرو غلا یا جوز اور ساتھ ہی جی تو مجموعی تو پر حقم ہے جیسے کافروں کے ساتھ جاؤں جانا تو ان کے جو ہے بچوں کو اور عورتوں کو عاصر بنانا ہے غلام پھر لیکن یہاں پر لا جوز و جاسنی استرقا کو غلام بنانا ضروریات منقی اولادوں کو بچوں کو ہاں جی ولا نیسا غنی ان کو عورتوں کو لونڈیاں بنا سکتے ہیں وہ دونوں جائز نہیں ولا اخذ اموال والا ان کی ان اموال کو آپ باتوں رغان لے سکتے ہیں اللہ تعیض جو کہ لئی سزفی عسکری جو میدان جام میں نہیں ہیں میدان جامع ان کے گاروں میں ہیں اس مال کو آپ ہڑپ نہیں کر سکتے اس کا ان گھروں میں حملہ کر کے نہیں چھین سکتے وہی میدان جام میں جو کچھ انہوں نے اثر لے کے آیا مال لے کے آیا جو کچھ لے کے آیا وہی آپ قبضہ کر سکتے ہیں باقی جو میدان جام ان کے گھروں میں ہیں ادھر جا کے نہیں چھین سکتے جبکہ باقی کفار کا جامع جام گھروں میں بھی ہو جہاں بھی ہو چھین سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ خصوص علاقوں کو میں ان کے گھروں میں آپ حملہ نہیں کر سکتے ہم ان کی عورتوں کو قانیض غلام نہیں بنا سکتے ان کے اولادوں کو آپ غلام نہیں بنا سکتے یہ جس طرح عالم السلام کی دو صرف نے بھی فرمایا ہے باغی کے بارے میں یہ حکم مولان علیہ السلام کی طرح سے مسلمانوں کو اس کا علم ہوا کیونکہ رسول اللہ کے دور میں تو کوئی باغی گروہ نہیں تھا ہاں جی علیہ السلام کے دور میں یہ باغی گروہ نکل آیا ہے تو جب علیہ السلام کا جو ہے ان باقی گروہ میں سے خاص طور پر ذکر آتا ہے بی بی عشا کے گروہ سے جب جن ہوئی جمل والوں سے تو یقینا مسلمانوں کو فتح ہوئی علیہ السلام اور علاق کی جماعت کو فتح ہوئی تو خوشہ صاحب نے جو ہے ان کے غلام ان کے جو ہے بچوں کو غلام بنانے کے لیے سوچا ان کے گھروں کو بھی لوٹنے کے کوئی سوچا اور ان کی عورتوں کو لنڈی بنانے کے لیے سوچا تو علیہ السلام نے منع کیا نہیں وہی جو ہے ان کے عورتوں کو آپ آسر نہیں بنا سکتے ہیں لونڈی نہیں بنا سکتے ہیں بچوں کو بھی نہ غلام نہیں بنا سکتے ہیں اور نہ ان کے گھروں سے آپ مال لا سکتے ہیں تو خوش حصاب حیران ہو یہ کیا ہو گیا ان کی جان تو ہمارے لیے حلال ہے ان کے مال اور یہ چیزیں حلال نہیں علی فرمایا یہ باغیوں کا حکم الگ ہے باقی کو سے ہے باغیوں کے ساتھ جنگ اس وجہ جا سے جائز ہوا ہے کہ یہ اسلام کے اندر تفریقہ کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے لہٰذا خود کی تفریقہ کرنا میں اس کی اپنی ذات کو داخل ہے اس کے بیو بچوں کا تو دا کوئی داخل نہیں ہے لہذا یہ خود کو توڑو خود کو نقصان پہنچاؤ خود کو قدر کرو لیکن ان کے بیو بچوں کو, کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ اور نہ ان کے گھر میں جو مال ہے یقیناً وہ بیو بچوں کا ہی ہے ان کو بھی جو ہے وہاں سے نہ چھینو یہ اسلام کا باقیوں کے بارے میں حکم ہے تو یہ آج جو ہے آپ کا بابو جہاد کا آخر دس تیرواندہ صلی اللہ آپ کو سلام